دیواروں <Sansius> <Sansius> <Sansius> <Sansius> سے چپکے ہوئے بھائی اگر قریب آ تو موت پیارے گا ہم نے آپ کے لیے ریاض چھوڑ دی اب ہمارے لیے نہیں چھوڑ رہے یہ بکھرے ہوئے موتوں بھی قریب آ مالا میں اچھے لگتے ہیں اگر بکھر جائیں تو روندے جاتے ہیں ان کی کسی مجلس میں آئیں تو مل کے بیٹھے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 عقل مند مسلمان جب اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے نظریں دوڑاتا ہے تو اسے کئی طرح کا فساد معاشرے میں نظر آتا ہے خاص طور پہ ہمارے دیش جہاں ہر کلومیٹر پہ کوئی نہ کوئی ڈھیری کوئی قبر کوئی درخت کوئی جھنڈا کوئی عالم کوئی بابا جی کوئی حضرت جی پوجے جانے کے لیے موجود ہے اور عوام کا ایک جمے گیر ان ڈھیریوں پہ سجدہ ریز ہے ان درگاہوں کے چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے قتل و غارت کو دیکھیں خون بہانے کو دیکھیں تو یہ بھی کوئی کم نہیں ہے کہیں بسیں اگوا ہو رہی کہیں ٹرینیں اگوا ہو رہی کہیں کوئی فتنہ نمودار ہو رہا کہیں کوئی فتنہ نمودار ہو رہا اس بیماری کا علاج دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہوئے نظر آ رہے لیکن جب تک بیماری کو پہچان کر اس کا اصل علاج نہ کیا جائے بیماری ختم نہیں ہوتی کسی کے جسم میں کہیں ناصور بن گیا اب ایک ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر صاحب کہیں کہ آپ کا آپریشن لازمی ہے اور وہ آپریشن سے ڈر جائے اور کہے نہیں کسی حکیم صاحب کو دکھاتے ہیں اور حکیم صاحب کہیں کہ اس پہ تھوڑی سی ہلدی ڈال لو اتنے گنڈا بانڈ لو کم چل جانا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے وہ کہ یہ کم سوکھا ہے یہ کر لیتے ہیں آپریشن میں تو تکلیف ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا اس کا پورا جسم اس زہر سے ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جائے کچھ لوگوں نے اس بیماری کا علاج ذکر و فکر میں رکھ لیا گھر گھر جاتے ہیں لوگوں کو ذکر فکر کی دعوت دیتے ہیں جماعتیں چل رہی ہیں جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں نماز کی دعوت کلمے کی دعوت اس کے مفہوم اور معانی کے بغیر صرف عربی رٹا اخلاق کی دعوت عام ہے وہ سمجھتے ہیں اسی ذریعے اس فساد کا اینڈ ہو جائے گا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نیچے نیچے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیاست کے میدان بڑے وسیع ہیں اس میں زور آزمائی کرتے ہیں الیکشن میں آتے ہیں اسلام پسندوں کا ایک اتحاد بناتے ہیں اور اسلام پسند مل کے جب جیت جائیں گے پھر اوپر سے ہم اسلام کا ڈنڈا چلائیں گے اور نیچے تک سب ٹھیک ہو جائے گا تو جمہوریت کے راستے الیکشن کے راستے کچھ قوتیں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کچھ جماعتیں اسی منہچ میں چل رہی ہیں اگر یہ رزلٹ بالکل نہیں نکل رہا اسی سال ہو گئے یہ محنت کرتے ہوئے رزلٹ نکل کیوں نہیں رہا یہ طریقہ کار غیر فطری ہے مرد اور عورت کا ملاپ ہو تو اولاد کی امید رکھی جاتی ہے میاں بیوی بی نکاح ہو جائے اب بچے ہوں گے ہجڑے سے شادی کرنے کے بعد تو اولاد نہیں ہو سکتی اور کوئی بے وقوف یہ خواب دیکھنے لگ جائے تو اس کی کھوپڑی کا علاج کرنا پڑے گا کہ یہ غیر فکری راستہ ہے تم کیا سوچ رہے ہو سید مودودی صاحب ایک راستی کو خط لکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ میں ابو بکر عمر عثمان پہ ان کی خلافت کو پہلے چھوڑ کر سیدنا علی کی خلافت پر ایمان لے آؤں میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ آپ علی کو چھوڑ کر ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مان لیں اپنا دین آپ نہ چھوڑیں مجھے میرا دین چھوڑنے کا نہ کہیں آپ اپنے دین پر باقی رہیں میں اپنے دین پہ باقی رہوں آئیے مل کر اقامت علاحیہ کے لیے محنت کرتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی اور یہ فکر عام ہے یہ فکر اس الیکشن کے راستے سے اصلاح راست کرنے والوں کی عام ہے وہ کبھی بابا رضوی صاحب کے گیڑے مارتے ہیں کہ آپ آ جائیے آپ مل جائیے کبھی فلاں مل, کبھی فلاں مل جائے کبھی فلاں مل جائے کبھی فلاں مل جائے آئیے سارے دین پر اکٹھے ہو جائیں لیکن پیارے بھائی اس معاشرے پر ادر دوڑانے سے پہلے آئیے امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے آپ کے پیارے صحابہ کی طرف لوٹے اور ایک اصول ایک قانون ایک قاعدہ دل و دماغ میں لکھ کر رکھ لے جس راستے سے امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے اسلح کا بیڑا پار نہیں لگایا ساری کائنات مل کے اس کو پکا لگانا شروع کر دے وہ بیڑا غرق ہوگا پار نہیں ہوگا قرآن ہمیں درس دیتا ہے رسول جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ترک کر دے ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد وہیب غیرمنینین اور مومنین کی جماعت کی راہ کو ترک کر دے سب سے پہلے مومن اصحاب محمد الرسول اللہ پہلی جماعت جماعت صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے راستے کو ترک کر دے نتیجہ کیا نکلے گا ہی ما صلاح ادھر جاتا ہے جانے دیتے ہیں جاؤ لیکن اینڈ کیا ہوگا جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت جماعت صحابہ ہمارے لیے ہرجت ہے دین کے ہر مسئلے میں ہم نے دیکھنا ہے آئیڈیل یہ وہ جماعت ہے جس کے سامنے اللہ کا کلام نازل ہوا یہ وہ جماعت ہے جس کے سامنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اس شریعت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اس شریعت پہ عمل کیا اور اس کو پھیلانے کے لیے پھر نکلے اور پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کیا جماعت صحابہ تاریخی شخصیات نہیں قرآنی شخصیات ہیں اللہ ان سے رادی ہو اپنے رب سے الانہار خالدین ابدا. الفوض یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہوا اللہ نے راضی ہو کر ان کو جنت عطا کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اصل کامیابی ہے صحابہ نے وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا وہی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کی پوری جماعت نے اختیار کیا دیکھیے عقل سے بھی سوچئے ایک ڈاکٹر ہے کوئی حکیم ہے کوئی عقل مند ہے اس کے پاس ایک پیشنٹ لایا جاتا ہے جو کینسر کا بھی مریض ہے اور سر درد بھی ہے کینسر کا بھی مریض ہے پیٹ میں درد بھی ہے تو اصل علاج کس کا ہونا چاہیے سر درد کا یا کینسر کا جی اگن جی پیناڈال دو دے دیو پوتر نہ آ ہے تو پوری ڈبی کھا لی کینسر کو بعد ویکا گے تو سر پیڑ پہ ختم کرنا اس مثال کو سادہ سی مثال ہے سامنے رکھیں بھائی زنا ہے قتل ہے چوری ہے ڈاکے ہیں حقوق پہ حملے اور سب کچھ ہے لیکن ایک شخص کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے لال شہباز کلندر کے پہ نعرہ لگانے والا نعرہ لگاتا ہے نار الاح علی اللہ ذات علاح علی اللہ اس کو مجلسوں میں پٹی یہ پڑھائی جاتی ہے ذاکر کہتا ہے کسی ساحل نے پوچھا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہا میں جس کو دیکھتا نہیں اس کو سمجھا نہیں کرتا کہا پھر بتا علی اللہ کیسا ہے کہاں غور سے میری طرف دیکھ مجمے نے غور سے سیدنا علی کو دیکھنا شروع کر دیا تو سیدنا علی اور یہ جھوٹ ہے سیدنا علی نے یہ نہیں کہا یہ ان ذاکروں کا جھوٹ ہے جو ان پر شیطان وحی کر کے انہیں سمجھاتا ہے سیدنا علی نے کہا اٹھا اللہ کی قسم تو اللہ کو دیکھ نہیں رہا مگر وہی جو عرشت علی تھا وہی عرشت علی ہے بھائی اس قتل اسٹوری اس بنا اس, اس بد اخلاقی کی بیماری تو موجود ہے لیکن یہاں اللہ کی وحدانیت میں اللہ کے بندے کو شریک بنا کر کہا جا رہا ہے علی اللہ میں کس کا علاج پہلے کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا علاج پہلی بیماری کون سی پکڑی کس کی دوائی دی اہل مکہ کو وہ ایک ہی پیغام شہن عبود اللہ و شہن اب الحص اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے مقابل پوجے جانے والے تواغیت کا انکار کیجیے اللہ نے جب پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجایا تو پہلا حکم کیا دیا مدتر اے کپڑے میں لپٹنے والے ہوم فر کھڑے ہو جائیے لوگوں کو ڈرائیے کس چیز سے ڈرائیے کہ اللہ کا شریک بناتے ہو اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے یہ شرک وہ بیماری ہے جو تمہیں جہنم کا عیدت بڑھائے گیم فنزر اپنے رب کی وحدانیت کا آوازہ لگائیے لوگوں کو رب کی عبادت کی طرف بلائیے اپنے نفس اور عمل کو شرک سے پاک کیجیے برجر جن بوتوں کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جا رہی ہے شرک اہل شرک سے اعلان برات کیجئے تو توحی کا وعدہ لگے گا تو شرک اور اہل شرک سے اعلانِ براد کرنا پڑے گا اور یہی مشکل کام ہے آلو کھانے ہو چنگا لگتا ہے نا آلو نہ بنے اچھے آج بہت دنیا آلو بن گئی ہے آلو نو گوبھی پالو چل جائے گا آلو نو مرضی پالو چل جائے گا آلو نو بتاؤں پالو تامی چل جائے گا آلو نو جیڑے نال سبزی دے لو, ٹور لو ٹر پے گا کلے تھی پورتہ بنا لو تھی کام دے جے گا اکثریت آلو بن گئی ہے شیا بلا لیں تب بھی ساتھ ہے قبر پرس بلا لیں تب بھی ساتھ ہے بےدین بلا لیں تب بھی ساتھ ہے با مل کے رہیں امت کو جوڑے امت کو نہ توڑے امت تو بنا لو امت کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ امت ایک رب کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرے گی اور جو رب کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے وہ امت وہ امت سمت نہیں ہے یہ امت امت توحید ہے توحید کی دعوت نہ دیجیے انتشار اور اشتراک اور لڑائی اور گروپنگ ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تعلق ٹوٹ جاتے ہیں سیزن ہے آلو بننے کا ہر سبزی میں فٹ آ جانے والا ہمیں بھی وہی بن جانا چاہیے ہر جماعت کے ساتھ ہر پارٹی کے ساتھ ہر اسٹیج کی سینت یہ دیکھے بغیر اس سائڈ پر بیٹھنے والا شیر کا گائے ہے اس سائڈ پہ بیٹھنے والا پکٹ کا گائے ہے اس سیڈ پہ بیٹھنے والا مستفا کے صحابہ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے میں نے سب کا ساتھ دینا ہے تو سب کا ساتھی ہے صحابہ کا ساتھی نہیں ہے تو سب کا دوست ہے مصطفی کا وارث نہیں ہے تو سب کے گروہ میں چلنے والا تیرا ابو بکر عمر عثمان و علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اگر تو وارث ہوتا صحابہ کا تو رب کی توحید کی غیرت کھاتا جہاں نعرہ حیدری لگے اس پہ کی زینت نہ بنتا اور اگر تو بنا ہے تو پھر تو نے مستفی کے راستے کو صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے پیارے بھائی مصطفیٰ علیہ صلاحسلام نے سب سے پہلا پیغام ذرا غور سے سنیے گا اور یہی ہے وہ راستہ اصلاح کا کہ مجھے اور آپ کو اپنی جان سے اپنے اہل و عیال سے اپنے گھر والوں سے اپنے عزیزوں سے اصلاح کا کام شروع کرنا ہے پیغام توحید دعوت توحید عقیدۂ توحید کو بیان کر کے انی رسول اللہ چمیا میں اے نبی دیجیے پیغام پہلے مکہ کو پوری کائنات والوں کو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تعارف کروائیے اللہ کا لہو ملک سناوات وہ اللہ جس کے لیے ساری زمین و آسمان کی بادشاہت ہے لا الہ الا ہو مشکل پوچھا حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا رجت دینے والا شفا دینے والا عزت دینے والا عبادتوں کا حقدار بر حق علا صرف تنہا وہی ہے یقینی و امید وہی زندگی دیتا ہے موت بھی اسی کے اختیار میں ہے مینو بلّہ ہی وہ رسول ہی نبی مینو باللہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر ایمان لے کر آؤ امی نبی پر اس نبی پر جو اللہ کے کتابوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کی برداری کرو اگر تم ہدایت چاہتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت توحید اہل مکہ کو دیتے رہے شر سے منع کرتے رہے اسی کے ذریعے اصلاح کرتے رہے رب کی توحید سمجھ آ جائے اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ باقی گناہوں کو انسان کے دامن سے ہٹا دیتا ہے جو اللہ والا بن جاتا ہے پھر وہ کسی کے ساتھ ظلم و سیاتی نہیں کرتا اسے پتا ہے میرا رب سے رشتہ ہے اسے پتا ہے میرے رب کے سامنے پیش ہونا ہے آج ہی ایک موٹیویشنل سپیکر صاحب کا میں کلیب سن رہا تھا کلمہ پڑھنا تو تیس سیکنڈ کا کام ہے نماز پڑھنا دس منٹ کا کام ہے جو چوبیس گھنٹے کا اسلام ہے وہ اخلاق ہے جس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں کرتے اخلاق اچھا کر لو عقیدے میں شرک ہو تو فرعون کے ساتھی بنو گے ابو بکر کے ساتھی نہیں بن سکو گے وہ ہمارے ساتھ شیخ عبداللہ بہت رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے سمجھانے کے لیے بیماری کی ایک شخص نے اینک اتاری راستے پہ رکھی اور بیٹھ گیا فٹ پاس پہ گزرنے والا گزرا ٹھوکر لگی اینک ٹوٹ گئی اس نے کہا جی معاف کرنا میری ٹھوکر سے آپ کی اینک ٹوٹی ہے کہتا بات سنیں آپ دربندی ہیں کہا جی میں واقعی دور بندی ہوں لیکن آپ نے کیسے پہچان لیا کا کوئی بریل ہوتا تو وہ مجھے پیسے بھی دے کے جاتا اور معافی بھی مانگ کے جاتا کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے معاف کر دو یہ پیسے لے لو اپنی اینک اور لے لینا اور کوئی وہاں بھی ہوتا کہ بے بہو پاگل یہ اینک رکھنے کی جگہ ہے ذرا دماغ خراب ہے وہ راستے پہ فٹ پاتے تھے چپ پرے کرے نا لوگ راہ روک کے بیٹھا ہے وہ اینت توڑ کے بھی جاتا دو سنا کے بھی جاتا تو شیخ کہتے تھے اس کی وجہ کیا ہے شیطان جب قبر پرستوں کے پاس آیا انہیں قبر پرستی میں گمراہی میں ایسا لگا دیا کہ اسے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی صوفیوں کے پاس گیا انہیں تصب میں ایسا گھمایا کہ اخلاق خراب کرنے کی اتنی ٹینشن اسے نہیں ہوئی اور وہ اہل توحید کے پاس آیا نہ ان کے ساتھ شرک کروا سکا نہ انہیں بدعات میں پھنسا سکا نہ کوئی بڑا بدعقیدگی کا معاملہ کروا سکا نہ چلو جنت میں تو جائیں گے لیکن تھرڈلی جنت جان اتنے نہ جان بوتا ان کا اخلاق خراب کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا اخلاق ٹھیک نہ کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اخلاقیات سکھانے کے لیے ہمیں آئے لیکن اصل بیماری پیارے بھائی کینسر کی ہے اس کو پہلے ٹھیک کیجئے اللہ اپنی رحمت سے آپ کی باقی ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہوئے ہیں مکی مک دور گزار کے توحید کا پیغام دے کے اللہ یہاں پھر درس یاد کروا رہا ہے أنه لا إله إلا الله اے نبی جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ برحق پیارے نبی نے تیرہ سال یہی پیغام تو دیا تھا یہی آوازیں تو لگائے تھے یہاں آ کے سبق پھر یاد کروایا جا رہا ہے اس توحید کے درست کو آخری لمحات تک آپ دیتے رہے یہ یاد رکھی ہے یاد دہانی ہو رہی ہے اور آج کئی آپ کو کہنے والے ملیں گے کہ دیکھیے جی کیا ضرورت ہے اب تو شیفان مایوس ہو گیا ہے کہ وہ جزیرہ عرب میں اس کی پوجا ہو تم سے وہ شرک نہیں کروا سکتا حدیث میں آیا ہے یہ لال شہباز سلندر کے نظار پہ علی اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے تو عید ہے یہ کیا ہے حضرت جلالی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ نہیں اب شیطان بت پرستی شرک نہیں کروا سکتا امت میں شرک کا کوئی چانس نہیں ہے اور جب ان کے اپنے پیر قادری صاحب نے کہا کہ لدیک میں دو خدا نہیں ہو سکتے تو کرنے کا شرک کر رہا ہے مولوی حضرت جی آپ نے تو فتوا دیا تھا کہ امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا اور جب آپ کے پیر نے اپنے بڑے پیر کو دو خدا کے برابر کہا کہ ایک جماعت میں دو لیٹر دو خدا نہیں ہو سکتے تو آپ نے شرک کا فتوا لگایا میٹھی میٹھی ہاتھوں ہاتھوں کوڑی کوڑی تھو تھو اپنے اوپر آئی تو یہ شرک کرنے والا نظر آیا اور جب ہم کہتے ہیں یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے یہ علی کو اللہ کہنے والے یہ قوالیے گانے والے جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لو یہ شرک اکبر کر رہے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا ضرورت نہیں ہے توحید کی شخصی حبی اللہ سے کسی نے کہا لوگ کہتے ہیں توحید کی دعوت نہ دیجیے توحید کا پیغام نہ پھیلائیے نتیجہ اچھا نہیں نکلتا قوم ٹوٹ جاتی ہے برادری میں لڑائیے ہوتی ہیں معاشرے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو شیخ میں فرمایا وہ سچ کہتے ہیں اس دعوت توحید سے دو گروہ بنتے ہیں فریقم کمفیل جنت وہ فری کمفیل جو تو کو مانتا ہے وہ جنت کے راستے پہ ہے جو تو کا انکار کرتا ہے وہ جہنم میں جانے والا یہ جی دعوت توحید یہی اصلاح کا وہ طریقہ کار ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صحابہ کے باطابعین نے طباطابعین نے محدثین نے آئمہ الدین نے صالح صالحین نے اپنے سینے سے لگایا استغام کے ذریعے اس زمین کی اصلاح کی امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے لا يفتح آخر هذه الامة الا بما صلوہ بھی اولوہا اس امت کے لوگوں کی اصلا نہیں ہو سکتی آخری لوگوں کی سوائے اس طریقہ کار سے جس طریقہ کار سے پہلے لوگوں کی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک نہ تھا وہ پتھروں پہ دودھ دو کر بکری کا اس کی پوجا شروع کر دیا کرتے تھے وہ مورتوں کو سجے کیا کرتے تھے وہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے ساڈی سڑدہ نہیں اینا بھی موڑ دہ نہیں ہا عند اللہ, اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں میں نے ابودہ ظلم یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں یہ رچہ کی پارٹی کہا کرتی تھی آج کلمہ پڑنے والے بھی یہی کہتے ہیں جیسے ان کا علاج ہوا ویسے آج کا بھی علاج ہوگا اجتماع میں توحید کو سیکھیے اجتماع میں توحید کو دیجیے معاشرے میں فساد پڑتا ہے پڑ جائے لڑائی ہوتی ہے ہو جائے اختلاف ہوتا ہے ہو جائے بھائی بھائی سے ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے ماں باپ الگ ہوتے ہیں ہو جائیں کیونکہ توحید کی بنیاد پہ جب معاشرہ جڑے گا یہ اصل محبت کرنے والے اہل ایمان ہوں گے اور اگر آپ چاہیں کہ چوچو کا مربع بنا رہے تو اللہ کی قسم اس زمین کی کبھی اصلاح نہ ہو سکے گی یہی بات تو کفار مکہ نے کہی تھی مالک نے ان کا قول نقل کیا سنیے وَعَجِبُوا أَن جَاهُم مُنزِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرٌ خَذَّابٌ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ایسے رسول آئے جو اللہ کی عذاب سے ڈرانے والے اور انہیں تحید کی طرف دعوت دینے والے شرک سے روکنے والے اور کافر نے کیا کہا کفار نے کہ یہ تو جادو کر ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا کیونکہ <تصفح> جادو کے کی ذریعے میاں بیوی بی میں اختلاف ہو جاتا ہے تفریق ہو جاتی ہے بھائیوں میں تفریق ہو جاتی ہے قوم قبیلے میں تفریق ہو جاتی ہے جادو کے ذریعے تفریق ہوتی ہے نا ٹھیک ہے جو توحید کو مان لیتا ہے پھر وہ توحید والوں سے پیار کرتا ہے بھائی توحید پر ہے اور دوسرا شرک پہ ہے پاس سے گزرتا کہتا ہے زوردار بننی، تیری ماں کو بڑا مال ہے یہ چھڑنے بڑے پیسے دے گی کٹ کے بنی اور وہ کہتا ہے بھائی میں تیری ماں جایا تو مجھے باندھنے والے سے کہہ رہا ہے بھائی اس کو باندھ اور سگے بھائی کو کہہ رہے زور سے کس کے؟ کہ تُو میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتا میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے کیونکہ وہ رب کی وحدانیت کو ایمان لایا ہے جس طرح جادو کے ذریعے تفریق ہو جاتی ہے توحید کی دعوت دیں گے توحید کو تسلیم کریں گے تو اہل توحید اور اہل شر کے درمیان تفریق ہوگی یہ کبھی نہیں ہو سکتا مواہد اللہ سے ایمان رکھتا ہو اور ماموں کا جنازہ شر اکبر کرنے والے ماموں کا جنازہ صرف اس بات سے پڑھ لے کہ ماموں جان ہے اسے پتا ہے یہ قبروں کا تواف کرتا ہے یہ قبروں پہ سجے کرتا ہے یہ سوسر ہے مامو ہے بھائی ہے عزیز ہے شیر اکبر کرنے کی بنا پر میری محبتوں کا حقدار نہیں رہا اب اس کے جنازے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو میں خود رب کے مجرموں میں شامل ہو جاؤں گا کفار نے کہا یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ کیوں خاندانوں میں لڑائی کروا دی کہ اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک نابود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ کبھی ممکن نہیں یاد رکھیے گا کہ مواحد اور مشرک مواحد اور مشرک آپ اس پہ جیری محبت کرتے ہوں نماز پڑھتے ہوئے کہا جائے کوئی حرج نہیں یہ نہ پوچھنا یہ کون ہے واض نظر آ رہا ہے اس کی مسجد کے اندر میزار ہے یہ صرف اکبر کا دائی ہے کہ نہیں نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لینی چاہیے اچھے کام کے اندر تو پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے میں کہتا ہوں اگر ایمام کعبہ باتھ روم سے نکلے آپ دیکھ رہے ہوں اور انہوں نے وضو نہیں کیا صرف واش سے نکلے ہیں اور آ کے مسلح پر کھڑے ہو گئے اب نماز پڑھو گے پیچھے جی ہم <سطور> <سطور> سے ہو کر آئے ہیں وضو گے وضو نہیں ہے بے وضو کے پیچھے نماز اور دھمس دھم مسکل اندر علی دفلا نندر علی دم, دم دم دے اندر دھمال ڈالنے والوں کے پیچھے کہتے ہو نماز پڑھنا کے لیے کھڑے ہو جائیں کوئی حرج نہیں ہے جی. امر کو جوڑنے کے لیے اصطحاد کی ضرورت ہے تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے تیری جیب کے اندر گئے ہوئے لفافوں نے تیرے ایمان کو بیچ دیا ہے مشرق کے پیچھے کبھی نماز مبا ہے توحید کو سمجھ جائے اور پھر کہیں کہ یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک اس کے ساتھ بھی چلوں گا اور اس کے ساتھ بھی چلوں گا یہ اصلاح نہیں کر رہا بلکہ یہ فساد کا راستہ کھول رہا ہے صحابہ نے جب توحید کو سمجھا پھر اپنے رشتہ داروں سے اڑانے برات کیا قرآن کا یہ منظر اپنے سامنے رکھیے منہ الله رسول ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے اہل ایمان ہو آخرت میں ایمان لانے والے ہو ان سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں مومنوں میں ایسا گروہ نہیں ہو سکتا کہ تصوف کا دائیں بڑھے اور وہ ٹیوٹر پہ لکھے آجی عبد و نہارا کا مصداق بن کر گیا یہ ساری عمر تصوت پھلاتے ہوئے گیا یہ شر پھلاتے ہوئے گیا تیرے نزدیک نبیوں والے جملے اس سے فٹ ہو گئے تیرے اپنے پلے میں توحید کی وہ غیرت نہیں ہے جو ایک مواحد کے دل میں ہونی چاہیے بھائیو باتیں کڑوی ہیں لیکن مجبور ہوں دکھیارہ ہوں جلا ہوا ہوں جب معاشرے پہ نظر دوڑاتا ہوں تو آج اکثریت ایسوں کی نظر آتی ہے جو محرم کے اندر رہنے شیر کی بجلس ہوتی پہلی سخت کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ان سے اتحاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر تازہ ایسے توحید آج کو دیتے ہیں آپ سختی کرتے ہیں آپ نے ایمان کا بیڑا غلط کر دیا ہے دنیا کے چار ٹکڑوں کے لیے تو ہم تو کم از کم توحید کی آوازیں کو بلند کریں گے اور آپ کی ان جرائم پر سرف نظر نہیں کریں گے کھول کے بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی بھی اہل شر سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت نہیں کریں گے وَلَوْ آبَاءَهُمْ او کیا اخوا نہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بھلے باپ ہو بیٹے ہو بھائی ہو عزیز ہو رشتے دار ہوں اب عبیدہ نے اپنے والد کو بدر کے دن قتل کیا ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا جب بیٹے نے کہا تھا بابا نظر اٹھی تھی تیرا چہرہ نظر آیا تھا ہاتھوں کو روک لیا تھا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا یہ سمجھ کے نہ رکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ سمجھ کے کاٹ ڈالتا کہ محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہوسلم بن عمیر اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کر رہے ہیں عمر بن خطاب اپنے مامو آس بن حساب کو قتل کر رہے ہیں علی والحمزا رضوان الله علیهما اجمعین شیبر ولید کو قتل کر رہے ہیں اولئک کہتے تھے تو فی قلوبهم الايمان وایدهم من یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا اور اللہ میں ان کو اپنی خاص نفرت سے قوت عطا کی و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها اس ایمانی قوت کے بعد رسل کیا نکلتا ہے رب کی جنت کے فیصلے ہوتے ہیں رب کی جنتیں ملتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ توحید کی دعوت کو دفنا دیں کہ ابھی الیکشن کا سیزن ہے ابھی قربانی کی کھالوں کا سیزن ہے ابھی ابھی مل جلنے کی ضرورت پڑ چکی ہے تو ہم اللہ کی وحدانیت کو دعوت توحید کو پیچھے رکھ کر کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہو جائیں ابھی فلا کے خلاف اتحاد ہے اور فلا کے خلاف تو بھائی سب سے بڑی اہمیت کی بات میرے رب کی ذات ہے جو رب کا نہیں وہ اہل ایمان کا نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہ عنہ یہ ہے صحابہ کا من ہے کہ حزب اللہ او حزب اللہ کو پہچانو یہ حزب اللہ ہے جن کی محبتیں جن کی دوستی ہے جن کے رشتے تعلق توحید کی بنیاد پر ہے اور جو لوگوں کے درمیان دعوت توحید کی اہمیت کو کم کرتا ہے وہ انبیاء کے راستے پہ نہیں ہے وہ صلاح کے راستے پہ نہیں ہے بلکہ وہ توحید کا دشمن ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بیان نہ کیجیے تارق جمیل صاحب بریلویوں کے ارس پہ گئے اور یا ایوہ النبی ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے نیچے سے مارے رسالہ کسی نے پوچھا حضرت سے حضرت جی یہ کیا کیا بریلویوں کو قریب کرنا تھا قریب کرنے کے لیے تم قرآن حکیم میں تحریف کرنا شروع کر دو گے ان کے شرکی عقائد پر تسلیم کرنے لگو گے بھائی یہ اصلاح کا راستہ نہیں یہ بربادی اور فساد کا راستہ ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی آئے نہ آئے راستہ آپ کو سیدھا رکھنا پڑے گا منحج درست رکھنا پڑے گا نقوی طریقے پہ چلنا پڑے گا کوئی تسلیم کر لے تب بھی آپ کی نیکیے کوئی تسلیم نہ کرے آپ اپنی ڈیوٹی ادا کر کے اللہ کی جنت کے وارث بن جاؤ گے حدیث میں آتا ہے نا کچھ انبیاء اٹھائے جائیں گے کسی کے ساتھ ایک رس ہوگی جماعت ہوگی کسی کے ساتھ چند ہوں گے اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں الیکشن کے پیچھے دوڑنے والوں اس سیاست کے ذریعے غلبہ اسلام کی جھوٹی تحریک چلانے والوں جو نبی قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کے ساتھ ایک ووٹر بھی نہیں ہوگا آپ کی زبان میں بات کروں ووٹر نہیں ہوگا ایک ووٹ بھی نہیں ملا ایک فالوور نہیں ملا ایک لائک نہیں ملا کیا خیال ہے کہنے کی جورت کرو گے یہ نبی ناکام ہو گئے پلے ایمان ہوگا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے پھر کامیابی کے پیمانے کیا ہیں یہ نبی ایک بندے کو مسلمان نہیں کر سکے پھر بھی کامیاب رہے تو معنا کثرت تعداد لوگوں کا جمع کفیر یہ پیمانہ نہیں ہے پیمانہ یہ ہے کہ آپ رب کے دیے ہوئے راستے پہ چلے ہو یا نہیں آوازہ لگایا ہے یا نہیں شارٹ کٹ مار کے اگر آپ لوگ اکٹھے کر لوگے گے دنیا کی نظروں میں تو ہو جائیں گے لیکن یہ ایسے اونٹ ہوں گے جن پہ سواری کے ٹائم پہ اپنی کانٹ دے تو ان کو چڑھن نہیں دے گا یہ ایسے جانور ہوں گے جن کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اگر توحید کا کوئی یہ دشمن اس طرح کی باتیں اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو یاد رکھیے اس کا دعوی ایمان کے باوجود ممایو امین اختر احمد اللہ مشرقن بہت سے لوگ دعوی کرتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ شیر کرنے والے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھیے اور اسلحہ کے راستے کو اپنائیے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تارک بن عبد اللہ مہاربی ربی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ عرب کے ایک میلے میں آپ کے ساتھ سا چل رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے یہی میرے نبی کا پیغام تھا لوگو تسلیم کر لو الہ برحق اللہ برحت اللہ محبوب برحت اللہ توحید کو مان لیجیے نتیجہ کیا نکلے گا تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کی کامیابی بھی ملے گی آفرت کی کامیابی بھی ملے گی امام ہمیں شاہی رحیم اللہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون ان من له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کا اجماع ہے اس بات پر جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے کلاس نبی کی سنت واضح ہو جانے کے بعد وہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں اپنا سکتا تو پیارے بھائی نبی کی سنت دعوت کے میدان میں دعوت کو ہے ابتدا دعوتیں کو عید سے نئی چی تو کی دعوت دیں گے لوگ بھاگ جائیں گے ہوڑے ہولے پہلے کوئی اور موضوع بیان کرتے ہیں کسی اور موضوع پہ اکٹھا ہوتے ہیں قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں قادیانیوں کے خلاف بولنے کے لیے آپ نے ان کو بلایا ہے جو بارہ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارہ ایمام وہ ہیں جو معصوم ہیں ان کے بارہ ایمام وہ ہیں جن پہ وحی کا نزول ہوتا ہے ان کے بارہ ایمام وہ ہیں وہ وہاں سے پیتے ہیں جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے ان پہ جبرائیل اترتا ہے لڑائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ایک سٹپڑی نبی مانتا ہے پورا نبی بھی نہیں مانتا وہ سبڑی نبی مانتا جی ہے آنشن, کم کم کر دے گا چھوٹا موٹا لڑنے کے لیے اس ڈاکو کے ساتھ ملے ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گڑ کو رکھو اور کیڑیوں کو چھوڑ کر کوئی جی خیال کرے جب میں آنے لگا گڑ نو کہنا کچھ نہیں وہ تو دشمن ہے گڑ کی کھا جائیں گی یہ عقیدے کے دشمن ہے یق میں نبوت کے دشمن ہے تو پیارے بھائی تو عید کو جب بھی بھلا کر کسی مسلے گے تو آپ نے مصطفی کی سنت کو چھوڑ دیا سنیے پیارے نبی علیہ ہی سلادوں کیا فرماتے ہیں بد ال اسلام غریبا بس غریبا اسلام غربت سے شروع ہوا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر غربت کی حالت میں ہوگا کما بد آ جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی پتو بال ان غربا کے لیے تو ہے اہل حدیث جو اس منحجے توحید پر باقی ہو تمہارے لیے خوشخبری ہے صوبہ جنت کا درخت بھی ہے خوشخبری بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارتیں بھی ہیں اگر تم اس مرحت پہ باقی رہے جو اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر قیلہ پیلا وہ اے اللہ کے نبی غربا ہیں کون یہ تو بتا دیجیے کال پیارے حبی فرماتے ہیں عند فساد الناس وہ گروہ جب لوگوں میں فساد پھیل جائے وہ اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ مردے کو نہلا کر کفنا کر اسنجا کروا کر ہاں مرڈیا پہ چوک کے قبرستان لے جا کے قبرا تلے پور کے مٹی پا کے چھڑکاؤ کر کے پھر گئے جی بابا جی ہوں تو تیرا چنگی کی تھی اگو چنگی کریں عقل نہیں ماری گی یہ چنگی کرنے والا ہوتا تسند تجھ سے کرواتا یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تجھے اپنے کپڑے اتروانے دیتا اس کو قبر میں اتارنے کے بعد جو چار کندھوں کا محتاج رہا تم نے مشکل کو شاہ سمجھ لیا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ تم مردوں کو پوجتے ہو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو ان کی گھیریوں پہ سجدہ ریز ہو ان کے قبروں پر آ کر تم جنت کے دروازے بناتے ہو ان کی اونٹنیاں مر جائیں تو ان کی قبروں کا تباہ کرتے ہو ان کی بلیاں مر جائیں تم ان کی قبروں کو عبادت گاہیں بناتے ہو پیر تو پیر داد کے اندر سندھ کے اندر لال شہباز بابا جی کی خبروں کے ساتھ اور علاقوں میں اونٹنی کا مزار بھی ہے بلی کا مزار بھی ہے دادو میں پوجا جاتا ہے تو, تو بلی تھی جو یہ تو دیکھو سائی مرشد کی بلی تھی عام بلی تھوڑی تھی مرشد جو بلی ہے بڑی کرمتم والی چھا تھی وہ او بابا اور میرے بھائی جب بیماری اتنی پھیل گئی ہو جب زہر شرکا یوں پھیل گیا ہو تم اس وقت کہو کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے اور بل جل کے کام کیا جائے تم نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں غرابا کون ہیں جو اس وقت اصلاح کا کام کریں جب دنیا میں فساد پھیل جائے اور ایک اور روایت میں ہے تو بالغرابین صحاب اللہ حین غربا وہ ہیں جو اس وقت کتاب و سنت کو تھام لیں جب اس کو لوگ چھوڑ رہے ہو وہ یہ عمل نبی سنتی اور اس وقت سنت پر عمل کریں جب یہ سنت بجھا دی گئی ہو یہ ہیں وہ غربا آج ہم دعوت عام دیتے ہیں ہر کلمہ گو اہل ایمان کو آئیے نبوی راستے پہ چلیے اس راستے پہ عمل کیجیے آپ غربا میں شامل ہو جائیے دنیا بھی سبرے گی اور آفرت بھی غرابا وہ ہیں جنہوں نے سنتوں کو زندہ کیا جن سنتوں کو لوگوں نے بھلا دیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاد کو یمن بھیجا پیغام کیا دیا اے اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو عبادت اللہ ان کو سب سے پہلے چیلا لگائیے تین دن کے لیے نکلیے ہمارے ساتھ اس کے بعد پھر دیکھے گی. آئیے نہیں میرے بھائی نہیں الیکشن میں شامل ہو جائیے نہیں میرے بھائی نہیں مسلم لیگ کا حصہ بن جائیے پیپل پارٹی کا حصہ بن جائیے جماعت اسلامی کے ساتھ آ جائیے نہیں میرے بھائی نہیں یہ دعوت نہیں ہے فلاں کے نام اور فلاں کے نام پہ اکٹھے ہو جائے نہیں یہ پیغام نہیں ہے پہلا پیغام کیا ہے پہلے یمن کے پاس جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس انہیں سب سے پہلے کہنا اللہ کی عبادت پہ اکٹھے ہو جائے توحید سب سے پہلے ہے باقی سارے مسئلے اس کے بعد میں ہے فعید آرف اللہ واطم فیم وطیم جب توحید کو مان لے پھر پانچ نمازوں کا حکم دینا نماز پہ جماعتیں بنانے والو ذکر و فکر پہ جماعتیں بنانے والوں ذکر و فکر کے لیے نکلنے والوں یہ چل پھرت کا نظام عام کرنے والوں پیارے حبیب تو کہہ رہے ہیں اگر وہ توحید کو مان لیں پھر ان کو نہیں پہلے ہم ان کو اس سے بلائیں گے اور آہستہ آہستہ پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے والا طریقہ کاندلوی صاحب کا تو ہوگا محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم زکات اگر نماز کو مال لیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کا پیغام دینا ہے اگر اس کو مال لیں تو پھر ان کے مالوں میں سے لے کر ان کے غریبوں کو تم نے دینا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو اس کو بھی سب سے پہلے کیا کہتے جب ان سے آمنا سامنا ہو جائے تو تین باتیں ان کے سامنے رکھنا سب سے پہلے انہیں توحید کی طرف بلانا اسلام کی طرف بلانا وہ اسلام کو مان لے وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے سیدنا علی کو آپ نے کہا تھا علی ایک بندہ تیری دعوت سے ایک بندہ تیری دعوت سے ٹھیک ہو گیا ایمان لے آیا مواحد بن گیا اسلام پہ آ گیا سورخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے میں آج پیغام دیتا ہوں ہر اہل حدیث کو ہر اہل ایمان کو ہر اہل توحید کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا انگلیوں پہ گنتی کرنا آپ کی محنت سے آپ کی داقت سے اللہ نے کتنے خبر پرستوں کو توحید کا یہ پیارا عقیدہ دیا ہے آپ نے کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے یہ آپ کی زندگی کا مشن ہے یا نہیں آپ نے زندگی کا ماٹو یہ بنایا ہے یا نہیں یہ پیارے حبیب علی سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا تو بھائی کسی ایک تک تو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ محبود برحق اللہ ہے عبادت کا حقدار اللہ ہے اور سجدے پیروں کو نہیں ہوتے اور سجدے بابوں کو نہیں ہوتے وہ قبروں کا دباس نہیں ہوتا یا علی مدد کے نعرے نہیں لگتے اہل ایمان ان تمام شرک کے راستوں کو بند کر کے ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتے ہیں کسی تک تو یہ بات پہنچائیے تاکہ قیامت کے دن وہ شخص گواہی دے سکے اللہ تیرے اس بندے کی وجہ سے میں تو کے راستے پر آیا تھا اور جو توحید کی دعوت دیتا ہے اہل شرک اہل باطل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں پلانگیں کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا خبر کیجئے گا کیونکہ مقابلے پہ جنت ہے جنت سستی نہیں ہے جنت سستی نہیں ہے آپ یہ کو بھی مانتا تو ہوں شادی کے بعد بیوی کو پہلے قبر کا گیڑا نہیں لگوانا لیکن نانا ابو نے کہا تھا پہلے بیگم لے کے جا تیرے پڑھنانے کی عادت ہے ہمارا خاندانی رواج ہے پہلے پیروں کے پاؤں میں سلامیاں دے کر آ پہلے اس جھڈے پہ سلامیاں چڑھا کر آ پہلے قبر کا تباہ کروا کر لا پھر اپنے کمرے میں پہنچنا تو نانا ابو تمہارا کام ہوگا تمہارے پرنانے دادے کا ہوگا یہ فاطمہ کے بابا کا طریقہ نہیں تھا یہ حسنین کے نانا کا طریقہ نہیں تھا دین وہ نہیں ہے جو آپ کے اور آپ کے پردادوں نے سیکھا دین وہ ہے جو محمد الرسول پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کفار نے کہا تھا وقال کفار نے اپنے رسولوں سے جن تک پہ توحید لے کر آئے کیا کہا نیجن کو دینا ہم تمہیں نکال دیں گے سے نکال دیں گے بستیوں سے نکال دیں گے یا اولت النفی ملینہ آ جاؤ لوٹ آؤ واپس آ جاؤل اللہ نے وہی کر کے کہا صبر کرنا ہم تعلیموں کو ہلاک کریں گے ہم اس زمین کے تمہیں وارث بنائیں گے تو پیارے بھائی یہ ہوگا توحید کی دعوت کے نتیجے میں یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں آئیں گی لیکن جو اس عقیدے پہ باقی رہا قابو رہا وہ اللہ کے راستے پر چلنے والا وہ اللہ کی جنتوں کا حقدار ہے اور اپنے رب کے وعدوں پر ایمان رکھنے والا ہے رب کا وعدہ کیا ہے ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں تم سے رب نے وعدہ کیا ہے تمہیں اس زمین پہ اللہ استقرار دے گا اس زمین پہ تمہیں قوتیں دے گا اس زمین پہ تمہیں حکومتیں دے گا تمہارے امن کو تمہارے خوف کو امن میں بدلے گا یہ سارے خوف ختم ہوں گے یہ دہشت گردی ختم ہوں گی یہ ظلم و ستم ختم ہوں گے شرط کیا ہے میرے رب کی یا لا نیلا یو شریک ایک شرط پوری کر لو زمین والو تم تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کا شریک نہ بناؤ تم قبروں کی پوجا نہ کرو رب کی وحدانیت پہ آ جاؤ یہ شرط تم پوری کر لو سارا فساد سارے غم سارے دکھ اللہ ختم کر دے گا وہ من کا فرق ہے الفاظ کون اور جو اس کے بعد نہ شکری کرے وہی فاسق ہوں گے پیارے بھائی یہ راستہ ہے ہدایت کا یہ راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے پہ چلیں گے تو کامیابی کا راستہ ہے ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ ہوا ایسی چلی بھی ہے کہ سب کے ساتھ اتحاد سب کے ساتھ دوستی سب کے ساتھ مل جاؤ اسلام پسندوں کو اکٹھا کر لو دین کے نام والوں کو اکٹھا کر لو لبرت کا مقابلہ کرنے کے لیے سارا کچھ کر لو تو اتحاد کی تین شرط شریعت بیان کرتی ہے کُلیہ اللہ اللہ. اہل کتاب اللہ کہ جائیے ان الفاظ کی طرف ان کلیمات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہیں کہ اللہ نمود اللہ یہ اتحاد کی پہلی شرط ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے یہ اتحاد کا طریقہ کار نہیں ہے حضرت جی کو ہم نے دیکھا وہ روافظ کے اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے اور سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اس کے آنے سے پہلے نارے حیدری یا علی مدد کے نارے شرکی آبادیں گونجی ہیں اور وہ آ کر کہہ رہا ہے لوگوں کو ہمارے اور تمہارے درمیان تو اسی پرسنٹ نبے پرسنٹ تک اتحاد ہے نہیں پیارے بھائی جس پہ توحید کا اتحاد نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے اتحاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگے گا یہاں یا اللہ مدد کا نارا لگے گا ہم ایک دوسرے کو آپس میں رب نہیں بنائیں گے کہ ہم ان کو حق دے دیں شریعت سازی کا جو چاہے فیصلے کر لیں اور ہم کہیں جناب آپ کا حکم سر متھے تھے. یہ نہیں ہوگا یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو اتحاد ہو سکتا ہے تب اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ان تین شرطوں پہ اگر اتفاق نہیں ہوتا آپ کہیں کسی اور چیز پہ اکٹھے ہو جائیں اور شر اکبر کی آوازیں پر خاموش ہو جائیں تو پھر یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ڈرایا اپنی امت کے کہ تم پچھلی امتوں کے نقشے قدم پہ چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ کوئی سردے کے سوراخ میں داخل ہوا تم وہاں بھی داخل ہوں گے پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں اس سے مراد کیا ہے کہ یہ حد ال سارا ہیں آپ نے فرمایا اور کون ہیں آج کل اس توحید کی دعوت سے خائف لوگ اس توحید کی دعوت کو نہ دینے والے کیونکہ ان کے مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے سیاسی مفادات ہیں مالی مفادات ہیں شہرت کے مفادات ہیں عہدوں کے مفادات ہیں بڑی بڑی تنظیمیں جماعتیں ان کو اپنے اسٹیج کی زینت بناتی ہیں اور دنیا کا بڑا کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ اس بیماری میں شامل ہو کر اور پھر عوام میں یہ ذہن جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ایک مسجد کے اندر ایک ٹھاکر صاحب کو بلایا گیا جمعے کے خطبے کے دوران اس ٹھاکر صاحب نے جمعے کے خطبے میں درمیان کا خطبہ روک کے اس کو موقع دیا گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے لیکن اس کائنات کے مالک پنجن پاک ہیں اور نیچے اہل توحید کا مجمع سبحان اللہ کا وعدہ لگا ہوا ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے رب کی قسم دکھیارا ہوں جلا ہوا ہوں اس لیے کھول کھول کے زخم دکھا رہا ہوں اللہ کی قسم یہ نبی کا طریقہ نہیں اللہ کی قسم یہ صحابہ کا طریقہ نہیں یہ اہل توحید کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کے راستے پر چلو گے تو ریزلٹ حالات ہلاکت اور بربادی کا اگر یہی کچھ کرنا تھا اپنی مسجدیں تم نے الگ کیوں بنائی اپنے مدد سے الگ کیوں بنائے اپنی جماعتیں الگ کیوں کھڑی کی سارے ایک ہیں تو مل جائیں پھر جائیں مزاروں پہ سجے کیجیے توڑ دیجئے اپنی مسجدوں کو دیجئے غریبوں فقیروں کو آباد کرنے کے لیے ساری مسجدیں ایک ہی ہوں ہاں بھائی اگر توحید پسند نہیں اگر عقیدہ پسند نہیں اگر سب کے ساتھ مل کے آپ نے چلنا ہے تو پھر اپنے وجود کا الگ تمہارے پاس جواب کیا ہے اگر تمہارے وجود کا جواب ہے تو وہ صرف اس بنیاد پہ یہ علی کو مشکل پوچھا کہتا ہے میں اللہ کو مشکل پوچھا کہتا ہوں تم نے مسجدوں میں بلا کر ان بانڈوں کے ساتھ یہی کچھ کروانا ہے تو پھر اپنے آپ کو کم از کم اہل حدیث کہلوانا چھوڑ دیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اللہ ہمیں غیرت ایمانی پہ زندہ رکھے زندہ رہیں لا لا اللہ کا لگاتے رہیں اور موت بھی آئے مولا موت کی گھڑی میں بھی زبان سے نکر رہا ہے واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ اور شہدت کی موت پاکے تیری جنتوں کے وارث بن جائیں اقولو قولی هذا وستغفر اللہ لیولکم ولی سائر المسلمین <تصفح>